در جب کوئی ہمسہ نہ ہوا پھر غلط کیا ہے کہ ہمسہ کوئی پیدا نہ ہوا بندگی میں بھی وہ آزاد و خود بھی ہیں کہ ہم الٹے پھر آئے در کابا گروا نہ ہوا سب کو مقبول ہے دعو تری کا رو برو کوئی بوتے آئی نہ سیما نہ ہوا کم نہیں نازش ہم یہ چشمے خوباں تیرا بیمار برا کیا ہے گر اچھا نہ ہوا سینے کا داغ ہے وہ نالا کہ لب تک نہ گیا خاک کا رزق ہے وہ قطرہ کہ دریا نہ ہوا نام کا میرے ہے جو دکھ کسی کو نہ ملا کام میں میرے ہے جو فتنہ کے برپا نہ ہوا ہر بنے مو سے دمے ذکر نہ ٹپکے خوناب حمزہ کا قصہ ہوا اس کا چرچا نہ ہوا قطرے میں دجلا دکھائی نہ دے اور جزم میں کل کھیل لڑکوں کا ہوا دیدائے بینا نہ ہوا थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुरजे देखने हम भी गए थे पर तमाशा न हुआ